الحمد للہ، الحمد للہ وکفا، والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حديث نمبر ایک سو اٹھارہ یغفر للشہید کل ذنب اللہ دین یغفر للشہید کل ذنب اللہ دین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید بخشش یا بخش دیا جاتا ہے شہید کو کل ظم بن ہر گناہ الدین و مگر قرض غفر یغ فرمانہ بخش دینا معاف کر دینا یہ شہید شہید وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے کل ضم بن اچھا کلو شعین لکھا ہوا ہے کوئی بات نہیں ہے کلو زمبن ہو تو بھی گناہ ہے کلو شعین ہر چیز آ جائے گی میرے خیال سے کلو ضم زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے مسلم شریف کی روایت ہے مشکات شریف میں بھی ضمب کہی ہی الفاظ ہیں میں پھر دیکھ بھی لوں گا انشاءاللہ شاء لیکن زمب زیادہ مناسب ہے کل و اگر کہہ دیا تو الدئین پھر صرف اور صرف بہرحال ضمب زیادہ مناسب ہے کل ضمبین ہر گناہ الدئین و مگر قرض ضمب کے معنی گناہ اگر شے ہے تو چیز کوئی بھی چیز ہر چیز ہر حق دونوں لے سکتے ہیں لیکن زم زیادہ مناسب ہے ٹھیک ہے علت دئی مگر قرض مانا گناہ دئی مانا کیا مطلب ہے حدیث کا میں آپ کو عام طور پر کہتا ہوں کہ دنیا میں انسان آئے ہے تو اس پر دو قسم کے حقوق لازم ہے دیکھیں اگر انسان کسی بھی ادارے میں جاتا ہے کسی بھی ادارے میں فیکٹری میں جاتا ہے کسی کمپنی میں جاتا ہے کسی بھی جگہ میں تو جو بھی اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں سربراہ ہوتا ہے تو جب بھی اپنے ہاں کسی مزدور کو یا کسی بھی کام کرنے والے کو جب وہ نوکری دیتے ہیں تو لازماً اس کو عام طور پر وہ دو باتیں کہتے ہیں تحریری طور پر اس سے سائن لیتے ہیں زبانی طور پر بھی کہتے ہیں کون سی دو باتیں ہوتی ہیں نمبر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کمپنی کے اصول و ضوابط کو نہیں توڑنا اصول و ضوابط کا خیال رکھنا ہے کہا جاتا ہے یہ نہیں کہا جاتا کوئی کمپنی ہو کوئی یونیورسٹی ہو کوئی کالج ہو کوئی جامعہ ہو مدرسہ ہو کوئی بھی ادارہ ہو کسی بھی حوالے سے آپ ہاسپٹل میں جائیں وہاں پر تو ایک پہلی بات کیا کی جاتی ہے کہ اصول اور ضوابط کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ عاملے کے ساتھ بد اخلاقی کے سے پیش نہیں آنا آپ کے متعلقین جتنے بھی ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں آپ کو پڑھانے والے ہیں آپ کے ذمہ داران ہیں یا آپ کے ماتحت ہیں جس قدر بھی لوگ ہیں آپ نے ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا میرے خیال میں ہر ادارے میں یہ دو باتیں مشترکہ طور پر ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہر ایک کے اپنے اصول و ضوابط مختلف ہو سکتے ہیں لیکن یہ دو باتیں ہم عام طور پر ہم نے دیکھی ہیں کہ ہر ایک کے مشن اور کاج میں یہ ضرور شامل ہوتی ہیں ایک یہ کہ دارے کو سول و ضوابط جب بھی کسی کی تقرری ہوتی ہے ایز اے لیکچرار ہو ٹھیک ہے یا کسی بھی اس میں ہو کسی بھی فیلڈ میں جائے تو اس کو یہ دو باتیں ضرور بتلائی جاتی ہیں کہ بھئی ایک تو آپ نے اصول و ضوابط کا خیال رکھنا ہے اور دوسرے نمبر پر اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے اور جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا چاہے وہ چوکی دار یا خادم ہی کیوں نہ ہو چپڑاسی ہی کیوں نہ ہو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے جب انسان کو تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو تبارک و تعالی نے انسان پر دو قسم کے حقوق کو لازم کیا ہے ایک حقوق اللہ کہ جس رب نے تمہیں بنایا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرنی نمبر دو حقوق العباد کہ جن کے ساتھ تم دنیا میں تم نے دنیا کی زندگی گزارنی ہے انسانوں کے ساتھ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے بس اس کے اندر پورے کا پورا دین بند ہے ان دو لفظوں میں حقوق الباد اور حقوق اللہ میں بس جیسے یہ کہا تھا کہ کسی بھی اس میری کمپنی کے میرے کالج کے میری یونیورسٹی کے اصول و ضوابط کا خیال رکھنا ہے اور عملے کے بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا یہی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اصول نظر آئے گا اللہ تبارک نے انسان کو بنانے کے بعد کہا ہے ایک میری نافرمانی نہیں کرنی میرے حقوق کا خیال رکھنا ہے میں نے بنایا ہے میں تیرا رب ہوں حقوق اللہ نمبر دو حقوق الحباس کہ تیرے ساتھ رہن سین والے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے کیسی بات ہے کہ بالکل یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنے والا بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات تعظم کو پورا کرنے والا بن گیا اور انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بن گیا اس سے بڑا ولی دھرتی پہ کوئی نہیں ہے اللہ کے حقوق میں اکتلفی نہیں ہو رہی انسانوں کے حقوق میں اکتلفی نہیں ہو رہی گھر والوں کے حقوق پورے ہو رہے ہیں پڑوسی کے حقوق پورے ہو رہے ہیں ساتھ میں کام کرنے والوں کے حقوق پورے ادا کیے جا رہے ہیں اپنے اساتذہ کو پورے حقوق دیے جا رہے ہیں والدین کو پورے حقوق دیے جا رہے ہیں اپنے سے پڑھنے والے طلباء و طالبات کو پورے حقوق دیے جا رہے ہیں تو میرا خیال سے اس سے بڑھ کر کوئی نیک کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا دیکھیے یوگ فرور شہید تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق الباد کا ایک تذکرہ کیا ہے ایک طرف دیکھیں گے تو آپ کو اتنا کمال نظر آئے گا کہ رب کے دین کے لیے جان لوٹا دی ہے اس سے زیادہ اور کیا سکتا ہے ایک جان ہی تو تھی جو تیرے نام پہ دے دی اپنا سر قلم کروا دیا اپنی جان دے دی اللہ کے نام پر اللہ کے دین پر شہید تو ہے ہی وہی نا لیکن پھر بھی کیا ہے دوسری طرف دیکھا جائے گا کہ کہیں میرے عملے کے اندر بداخلاقی تو نہیں کی ان کے کوئی حق تلفی تو نہیں کی یوگ فرش شہید ایک سارے کے سارے گناہ معاف ہیں لیکن دین معاف نہیں ہے اس لیے کہ وہ کسی کا حق ہے اس لیے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے ہمارے یہاں نیکی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بس نماز پڑھ لی جائے اور ذکر اذکار کر لیے جائیں بھلے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں اور ہم گھر میں اس طریقے سے رہیں ہمارے گلی میں اتنا شور ہو کہ پڑوسی ہم سے تنگ ہوں اور جہاں ہم کام کرتے ہوں تو ہر بندہ ہم سے تنگ ہو یہ مصیبت کہاں سے آٹپ کی ہے تو اس چیز کو نہیں سمجھا جاتا ہے کبھی بھی نہیں یہ ایک دھوکہ ہے جو شیطان یہ بات باور کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہوں میں شہن ذکر ہوتے تو غلط راستوں پر ہیں لیکن وہ یہ سبون ان وہ شیطان ایسی پٹی پڑواتا ہے کہ اس وہ سمجھتے یہ ہی ہیں کہ ان ہم محتدون کہ وہ درست راہ پر ہیں حالانکہ وہ غلط راستے پر ہوتے ہیں سمجھتے یہ ہی ہیں کہ ہم کیا ہیں درست راہ پر ہیں کبھی بھی نہیں اس کا انکار نہیں ہے آپ ذکر کریں آپ نماز ضرور پڑھیں وہ تو اللہ کا حق ہے لیکن اسی پر اتفاق کر لینا اور اپنے معاملات کو بالکل بھی نہ دیکھنا ایک بندہ سودی کاروبار کرتا ہے اس کے سودی معاملات صبح سے شام تک وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے مجھے یاد بتائیں اس کی نماز کا کوئی فائدہ ہے اگر اس کی نماز اس کو حرام کام سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے کیا آپ اس کو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ الا سے پکڑ کر کہہ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن پھر بھی کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں اب آپ اگر آپ موقع دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی ہیں بیت اللہ ہی تو وہ مقام ہے لیکن غلاث کعبہ بھی پکڑ کر پھر بھی وہ اللہ تبارک وطالعہ سے مانگ رہا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ کیسے اس کی دعا قبول ہو جائے ملوس ہوں حرامن مشرب ہوں حرامن متام ہوں اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا پہننا حرام کا پننا اس کا جا بلا کیسے اس کی دعائیں قبول ہو یہ ہمارے معاملات ہیں بنے کوئی کسی مدرسے کا شیخ بن کے بیٹھا ہوگا کوئی تبلیغی جماعت کا بڑا عامر بن کے بیٹھا ہوگا اور کوئی بہت بڑا اس کا نام ہوگا دین والوں کا ٹھپا اس پہ لگ چکا ہوگا لیکن اس کے سویدھی معاملات ہوں گے حرام کے کاروبار ہوں گے اس کے تو کیا مطلب کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے ہم اپنے معاملات کو کیوں نہیں دیکھتے سب سے پہلی چیز اپنے معاملات کو درست کیا جائے میں اور آپ ہمارا گھر کا معاملہ ہے ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں ہمارا گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے ہمارے دیگر معاملات کیسے ہیں ہم صبح سے شام تک کی زندگی کیسے گزارتے ہیں ہمارا بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے ہمارے گھر میں جو کھانا آتا ہے کھانے پینے کا جو راشن آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے کیا اس کے اسباب اور ذرائع اس کے ذرائع آمدن جو ہے وہ درست ہیں یا نہیں ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش حرام کے مال سے کر رہے ہوں کل کو ان سے ان کے اعضاء اور جوارے سے صادر ہونے والے اعمال کیا درست ہو سکتے ہیں خیال رکھا جائے حقوق, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں کا خیال رکھیں اس حدیث کو ذرا دیکھیے شہید ایک وہ مقام ہے کہ جو انسان انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے ایک جان ہے اپنی جان دے دی اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر لیا لیکن پھر بھی معاف نہیں ہے تو کیا چیز نہیں ہے الدین قرض کیونکہ وہ غیر کہ لوگوں کے حقوق سے ڈرو کل قیامت والے دن ایک انسان جائے گا اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا اتنے میں لوگ آئیں گے ایک کہے گا کہ میرا اس پر یہ حق ہے دوسرا کہے گا میرا یہ حق ہے تیسرا کہے گا میرا یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے حقوق کے بدلے میں اس بندے کی نیکیاں لے لے کے ان کو دیتے رہیں, دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے یہاں تک اس بندے کی وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی ساری کی ساری لیکن اب بھی لوگ باقی ہوں گے کہ جو کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارا بھی اس پر حق ہے اب کیا ہوگا اب ان لوگوں کے گناہ لے کر اس پر ڈالے جائیں گے یہ بھی حق ہے لو جی ان کے گناہ اس پر ڈال دیے میرا بھی حق ہے اس سے گناہ لیے اس پر ڈال دیے کیوں اس کے پاس تو حق دینے کے لیے نیکیاں تو رہی نہیں یہاں تک کہ حدیث میں آتے ہے کہ ایک بندہ رہ جائے گا اور اس کے گرد بدکاریوں اور گناہوں کا ایک ڈھیر رہ جائے گا یہ ہے حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے کی وجہ میں ہزار بار کہتا ہوں خدا کی قدم خود بھوکے رہ جائے لیکن دوسرے کے حق کا خیال رکھیں خود کپڑے نہ پہنے گھر سے باہر نہ آئے لیکن دوسرے کے حق کا خیال رکھیں آپ کے بچے بھوکے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن دوسرے کا حق اپنے سر تو نہیں آیا نا اپنا حق رہتا ہے رہنے دیجیے اپنا حق چھوڑ دیں کوئی بات نہیں ہے دس بردار ہو جائیں لیکن دوسرے کے حق کے لیے اگر آپ کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے تو جنگ لڑے آپ دوسرے کا حق جو دینا ہے یہ دنیا کیا چیز ہے یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے کل قیامت کے دن ایک انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا تو کیا ہم یہاں پر اگر ہمیں اگر کروڑوں روپے لوٹانے پڑتے ہیں دوسرے کے حقوق کے لیے تو لوٹا دیجیے تاکہ کل کو ہماری ایک نیکی بھی ہمارے پاس اپنی ہی محفوظ رہے اگر ایک ہے تو اپنے ہی پاس رہے کم از کم لوگ تو نہ لے کر جائے نا دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں اگر ایک شخص ہو وہ دن رات ایک کر کے مال کمائے, کمائے کمائے کمائے کمائے اور اچانک سے اتنا مال ہو کہ ڈاکو آئیں اور اس کا مال لٹ کے چلے جائیں آپ مجھے بتائیے کہ اس بندے کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا اگر کوئی کراچی سے متعلقہ ہو تو اب تو الحمدللہ کافی امن ہے یا کبھی کہیں بھی کسی بھی شہر سے وابستہ ہو اگر کسی آدمی کے پاس بہت قیمتی گاڑی ہو بہت زیادہ اس کے پاس اس گاڑی میں مال پڑا ہو اور سے ہو اور اس گاڑی سے بھی اتار دیں اس کا سارا مال بھی چھین لیں اس کی گاڑی بھی لے جائیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ بندہ کھڑا اس روڈ کے کنارے اس کا کیا حال ہوگا اس کی پریشانی کا کیا آلم ہوگا حالانکہ اس نے چھنا بھی کیا ہے یہ مال جس کے اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے پوری کی پوری دنیا کی یہ تو اس کے چند چیزیں اس سے لی گئی ہیں لیکن وہ اتنا افسردہ ہے تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ کل کو قیامت والے دن کتنی افسردگی ہوگی جب اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ آ, آ کر اس کی نیکیاں لے کر جا رہے ہوں گے جب کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن میں اگر کسی شخص کو افسوس ہوگا بھی تو اس بات پر افسوس ہوگا کہ میں نے دنیا میں اپنا وہ ایک لمحہ کیوں وہ گزارا جو بغیر نیکی کے گزرا اس سے زیادہ اس کو کسی بات پر افسوس نہیں ہوگا اس لیے بھوکے رہ جائیں پیاسے رہ جائیں آپ کے بچوں کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ کے گھر کھانا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے مکان میں نہیں رہ رہے ذاتی ملکیت نہیں ہے کرایہ کا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن لوگوں کے حقوق اپنے سر مت چھوڑیے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ لیجئے جنگ کیجئے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنا حق رہتے ہیں کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے جو آپ کے حقوق لوگوں کی طرف ہیں ہاں لوگوں کے آپ کی طرف ہیں تو صبح و شام ایک کر کے نہ صبح دیکھیں نہ شام دیکھیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں یو فر شہید اللہ بن ال جان حاضر کر دی ہتھیلی برک کے اپنی جان دے دی لیکن معاف نہیں ہے تو دوسرے کا قرض پھر بھی معاف نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کا حق کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ادا نہ کیا جائے تو قرض کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھا جائے بعض لوگ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس قرض لیتے رہو لیتے رہو اپنی ضرورت سے بھی ضائع قرض لینے کی ضرورت ہی کیا ہے جتنی آپ کی آمدن ہے اسی کے اندر اپنے اخراجات رکھے جائیں ہاں چلے انسان ہے ضرورت ہے حوالے سات کی دنیا ہے کبھی ضرورت بھی پڑتی ہے تو اس قدر تک لیا جائے کہ جس حد تک اس کو ادا کرنے کے اسباب ہوں بلا ضرورت لیا ہی نہ جائے اگر لیا ہے تو صبح شام ایک کر دیں اس کی واپسی کے لیے لوگ لے لیتے ہیں سالہ سال سال معلوم ہی نہیں ہوتا اور کچھ تو ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ قرض لینے کے بعد مثلاً ایک لاکھ لے لیا ہے پچاس ہزار لے لیے ہیں قرض لے لیا ہے ایک سے اب اگر وہ کہیں مطالبہ کر لے کہ بھائی میرا قرض واپس کر لو تو ایسا تاجو بڑا جواب دیتے ہیں ارے بھائی دے دیں گے کیا ہے آپ کا ایک لاکھ ہی تو ہے نا ایک لاکھ ہی تو ہے مرا کیا تم مانتے رہتے ہو ہوا جی وہی ایک لاکھ ہی تو ہے تو دے دو نا اگر ایک لاکھ ہی تو اتنے تحقیر اور حقالت سے کہتے ہیں پچاس ہزار ہی تو ہے نا بس آپ روزانہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں وہی پچاس ہزار ہی تو ہے تو آپ ہی دے دو اتنا اگر کم نظر آ رہا ہے تو اتنی بےشرمی بھی نہیں ہونی چاہیے اگر لیا ہے تو پہلے تو لیا ہی ضرورت کے لیے لیا جائے اگر اپنی ضرورت پوری ہو ہوگی تو فوراً واپس کرنے کی اس کے لیے کوشش کی جائے کچھ تو ہوتے ہیں شاید ان کے ارادے ہی یہی ہوتے ہیں کہ واپس تو کرنا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ علیہ الدلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے الر لیا اس نیت سے کہ وہ واپس کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی واپسی کے اسباب کو فرما دیتے ہیں لیکن اگر اس نے لیا ہی اس نیت سے کہ واپس نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی اس طرح کے اسباب ہی مہیا نہیں فرماتے اس لیے بعض لوگوں کے شاید اعضائیں یہی ہی ہوتے ہیں کہ وہ واپس نہیں کریں گے تو اس طرح کی اضائیں نہیں ہونے چاہیے یہ ایک ہوتی ہے بعض لوگوں کو بارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے لیکن اس سے کیا ہونا چاہیے بچتے رہنا چاہیے جس حد تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے حدیث ہے عیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے من ماند اموال جو لوگوں کے مالوں کو لیتے ہیں اس کی ادائیگی کی کا ارادہ رکھتا ہو تو اد اللہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں مطلب اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اطلاع اور جو لوگوں کے مالوں کو لیتے ہیں اس نیت سے کہ ان کو ضائع کر دے اطلف اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کو کیا کر دیتے ہیں ضائع فرما دیتے ہیں ہلاک کر دیتے ہیں یعنی اس کے پاس پھر اسباب بھی نہیں بنتے کہ وہ ان کو ادا کر سکے خیر اس لیے بلا ضرورت قرضے سے اجتناب ہونا چاہیے اگر کہیں ضرورت پڑے بھی جیسے ہی لیا جائے اسی دن سے کوشش میں لگ جائیں کہ کب یہ واپسی ہو جی اللہ تعالی ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق الباز دونوں کی ادائیگی کی مکمل توفیقہ فرمائے یوک فر شہید بخش دیا جاتا ہے شہید کو معاف کر دیا جاتا ہے شہید کو کل کلبن ہر بنا یا کل شہید ہر چیز کلو شعین ہو تب بھی ہر گناہ مانا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ضم ہو تب بھی ہر گناہ ہر چیز معاف کر دی جاتی ہے شہید کو ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے شہید کو ال مگر قرض یعنی قرض معاف ہو, نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ صرف اور صرف ادائیگی سے ہی معاف ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا آخر میں کرتے ہیں اس پر بات دیکھیے یغفر للشهید كل ذنب الا الدین ترکیب یغفرو فعل مجهول یغفرو فعل مضارع ہے فعل مضارع مجهول کا سیغہ ہے یغفرو فعل مجهول لام جار الشہید مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یغفرو فعل مجهول کے کلو مذاف ضم بن مذاف علیہ یا آپ کے نسخے کے مطابق شی ان مذاف مزاح مضاف حرفنا ادئین و مستثنا مستثنا اور مستثنا من ہو مل کر نائب فائل ہوئے و فعل ہوئے یوم فروفل مجھول کے یغفر فرو فیل مجہول نے نائب فائل اور متعلق سے مل کر خبریا یوغ فر شہید دینو معاف کر دیا جائے گا شہید کو ہر چیز یا ہر گناہ الدین و مگر قرض کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا یغفر فرو فیل مجھول لام جار اشہید اش مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یغ فروف مجہول کے کلو مضاف مذاف مضاف مذاف مضاف, مضاف مستثنا حرف استثنا ادئین و مستثنا مستثنا اور مستثنا منہ مل کر نائب فائل یغفر فروف عل کے یغفر فروف عل مجھول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبری چلیے آج کے لیے یہی کافی ہے